یہ تمام مفہومات صرف ایک لفظ صبر میں پوشیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان تمام حیثیت سے صابر ہوں میری تائید انہیں کو حاصل ہے وَلَا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 جن کا لشکر مکے سے شان سے نکلا تھا کہ گانے بجانے والی لونڈیاں ساتھ تھیں جگہ جگہ ٹھہر کر رقص و سرود اور شراب نوشی کی محفلیں برپا کرتے جا رہے تھے جو جو قبیلے اور قریے راستے میں ملتے تھے ان پر اپنی طاقت و شوکت اور اپنی کثرت تعداد اور اپنے سر و سامان کا روب جماتے تھے اور ڈینگے مارتے تھے کہ بھلا ہمارے مقابلے میں کون سر اٹھا سکتا ہے یہ تو تھی ان کی اخلاقی حالت اور اس پر مزید لانت یہ تھی کہ ان کے نکلنے کا مقصد ان کے اخلاق سے بھی زیادہ ناپاک تھا وہ اس لیے جان مال کی بازی لگانے نہیں نکلے تھے کہ حق اور راستی اور انصاف کا علم بلند ہو بلکہ اس لیے نکلے تھے کہ ایسا نہ ہونے پائے اور وہ اکیلا گروہ بھی جو دنیا میں اس مقصد حق کے لئے اٹھا ہے ختم کر دیا جائے تاکہ اس علم کو اٹھانے والا دنیا بھر میں کوئی نہ رہے اس پر مسلمانوں کو متنوع کیا جا رہا ہے کہ تم کہیں ایسے نہ بن جانا تمہیں اللہ نے ایمان و پرستی کی جو نعمت عطا کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اخلاق بھی پاکیزہ ہوں اور تمہارا مقصد جنگ بھی پاک ہو یہ ہدایت اسی زمانے کے لیے نہ تھی آج کے لئے بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے کفار کی فوجوں کا جو حال اس وقت تھا وہی آج بھی ہے قبا خانے اور فوائش کے اڈے اور شراب کے پیپے ان کے ساتھ جزو لا انفق کی طرح لگے رہتے ہیں خفیہ طور پر نہیں بلکہ الل اعلان نہایت بے شرمی کے ساتھ وہ عورتوں اور شراب کا زیادہ سے زیادہ راشن مانگتے ہیں اور ان کے سپاہیوں کو خود اپنی ہی قوم سے یہ مطالبہ کرنے میں بات نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بڑی سے بڑی تعداد میں ان کی شہوات کا کھلونا بننے کے لیے پیش کرے پھر بلا کوئی دوسری قوم ان سے کیا امید کر سکتی ہے کہ یہ اس کو اپنی اخلاقی گندگی کی سنڈاس بنانے میں کوئی کسر اٹھا رکھیں گے رہا ان کا تکبر اور تفاخر تو ان کے ہر سپاہی اور ہر افسر اور ہر افسر کی چال ڈھال اور انداز گفتگو میں وہ نمایاں دیکھا جا سکتا ہے اور ان میں سے ہر قوم کے مدبرین کی تقریروں میں لا غالب القم اليوم اور من اشد اشدمن ناقوا کی ڈینگیں سنی جا سکتی ہیں ان اخلاقی نجاستوں سے زیادہ ناپاک ان کے مقاصد جنگ ہیں ان میں سے ہر ایک نہایت مکاری کے ساتھ دنیا کو یقین دلاتا ہے کہ اس کے پیش نظر انسانیت کی فلاح کے سوا اور کچھ نہیں ہے مگر در حقیقت ان کے پیش نظر ایک فلاح انسانیت ہی نہیں ہے باقی سب کچھ ہے ان کی لڑائی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا نے اپنی زمین میں جو کچھ سارے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اس پر تنہا ان کی قوم متصرف ہو اور دوسرے اس کے چاکر اور دست بن کر رہیں پس اہل ایمان کو قرآن کی یہ دائمی ہدایت کہ ان فساق و فجار کے طور طریقوں سے بھی بچیں اور ان ناپاک مقاصد میں بھی اپنی جان و مال کھپانے سے پرہیز کریں جن کے لیے یہ لوگ لڑتے ہیں وہ کسالی ونی بری امکم وَقَالَ اني بريء منكم انني ارى ما لا ترون انني اخاف الله والله شديد العقاب जरा خیال کرو اس وقت کا جب کے شیطان نے ان لوگوں کے کرتود